رحمن الرحمہ اللہ صحمۃ اللہ السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام شامین خرآن اور گرابین برادران سب کچھ محسن سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو نو ابلک ہے چار سو دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد تھی اکاون جو ہے اوراد فتح کا درس نمبر اکاون ہے آج تو ہمارے سلسلہ لباس جو ہے اوراد فتحیہ میں سے ملک الجبار میں ہم لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے دو لا علی اللہ کی توضیح ہو گئی الحمدللہ لا الہ الا اللہ لہملک الجبار لا الہ الا اللہ الواحد القحا ان دو کا توضیق جو ہے آپ دونوں کے آبوں کے مبارکانہ تک پہنچا لیا آج تیسرا جو ہے لا الہ الا اللہ آج تیسرا لا الہ لہ یہ ہے لا الہ الا اللہ لہزیز الغفا yani اس مقدس کا جملے کا جو ہے دعا کا اس میں اعظم کا آبوں کے مختصر توضیع انشاءاللہ دو درسوں میں پہنچانے کی کوشش کروں گا لا نہیں ہے لا کو لاء نفی جن بھولتے ہیں ناوی اصلاح میں نہیں ہے کوئی نہیں الہ معبود عبادت کے لائق اللہ سوائے اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی شے کوئی بھی موجود عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے یہ اللہ جو ہے پھر العزیز اللہ کی صفت ہے ہاں چونکہ آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا اللہ ہمیشہ موصوف واقعہ ہوتا ہے باقی تمام آصما الحسنہ اسمال اسم جلال اللہ کے لیے سبز واقع ہوتا ہے تو یہاں پر دو اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے آصما الحصنہ میں سے ہنس گروا ایک عزیز اور ایک غفار ہاں ہمارے امراض شریف میں بھی یہ عزیز ہوں اللہ تعالیٰ کے اصما الحسنہ میں سے یہ عزیز بھی ہے اور ایک یا غفار بھی ہے اب یہ آسما الحسنہ کی بات آگے آئے گا ان میں سے پہلا جو ہے اشمِ اعظم جو ہے اللہ کے جو بینوان شفل لایا ہے العزیز اس کا کیا معنی ہے عربی لغات کے اعتبار سے تو لغات میں جو ہے العزیز کا یہ مختلف معنی لکھا ہے العزیز ہاں نمبر ایک جو ہے ازہ تعزیز یعنی اس میں اززا جزو تعزیز سرف کے لحاظ سے باب تفیث ہے اس کے معنی مدد کرنا ایک نمبر دو مضبوط بننا نمبر تین طاقت بہم پہنچانا نمبر چار بڑھانا ترقی دینا مستحکم کرنا ہاں جی ازا یو آز و کا کمک پہنچانا یعنی مدد پہنچانا رتبہ بلند کرنا کنفرم کرنا یہ سارمانوی لغت بھی لکھا ہے اس کے علاوہ دوسرا معنی ازا یا عز و عیز سلاسی مجرت سے ہاں جی ازائی مجرت سے ہو تو اس کا معنی ہے طاقتور ہونا کامیاب ہونا کسی چیز کا کامیاب ہونا فکر بھی آیا ہوئے کئی جگہوں پر اگر پانی عزیز ہو جائے مطلب کہ پانی نایاب ہو جائے کامیاب ہو جائے اور اور نہ مشکل ہو جائے تو وہاں تیمون کی گنجائش ہوتی ہے ان موقعوں کے بارے میں وہاں اللہ افضا جو ہے عزیز وہاں پر کمیاب کے معنی میں استعمال ہوا تو تو اعضا یہ کا ایک معنیٰ اللہ سے مجرد سے ہو تو تین حشیوں نے سر میں طاقتور ہونا کامیاب ہونا نمبر تین اضاء علیہ جب اعضا اللہ کے ساتھ بے متعدی کرے تو محبوب ہونا اور شاق ہونا یعنی مشکل گزرنا از علیہ اس پر مشکل گزر گیا اس پر شاق گزرا اس معنی میں آتا جیسے عرب بولتے ہیں یا عز دو علی یا ان و ان و یعنی اسے سزا دینا میرے لیے شاک ہے یعنی مجھ پر سخت ناگوار گزرتا ہے مجھ پر سخت ہاں جی ناگوار گزرتا ہے مجھ پر سخت مشکل گزرتا ہے عرب کے وہاں پر بولتے ہیں یاز دو اعلیٰ کے ساتھ مطلب تو یہ مختلف معنی اس کے لئے اس طرح تزا و تاج باب اختیار اور تفعل سے لے لیں یہ دونوں باب لازم ہے تو عزت حاصل کرنا پھر اس شروع میں عزت حاصل کرنا یہ دونوں سب کے معنی فیلی اور مزداری ہے اور عزیز جو یہاں پر آئے العزیز عزیز کا معنی لکھا ہے مضبوط طاقتور دو معنی لکھا ہے اور تیسرا جو محبوب پیارا عزیز کے معنی یہ میرا عزیز ہے یعنی میرے محبوب ہے میرا پیارا ہے اس میں نے بسمال ہوتا ہے تیسرا کامیاب چوتھا معزز ہونا صاحب عزت ہونا یہ معنی بھی ہے و سدید عربی جدید لغات مشرف میں یہ سارے معنیٰ کے عزیز بنانی مضبوط طاقتور کے معنی بھی ہے محبوب و پیارا کے معنی بھی ہے کمیاب نایاب ہونے کے معنی بھی ہے اور معزز ہونا صاحب عزت ہونا اس معنی بھی ہے. نمبر دو العزیز جو ہیں عزت و اقتدار کا واحد سر چشمہ ایک معنی یہ لکھا ہے اللہ جذیذ عزت یعنی و اقتدار کا واحد سرچسمہ جس کا اقتدار سب پر حاوی ہے ایک معنی یہ کیا ہے چننج اللہ تعالیٰ میں خود فرماتا ہے ان العزت لاہ جمع ان العزت لاہ جمع عزت ساری کے ساری اللہ ہی کے لئے سورہ یونس میں ہاں جی تو یہ مبارک جو ہے عزت سے بنایا گیا العزیز جو ہے عزت کے مادے سے بنایا گیا تو عزت کے معنی ارجمندی قوت و شوکت اور غلبہ کے ہیں اور ایسا غالب یعنی العزیز ایسا غالب اور بیمشن جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اس پر کوئی غالب نہیں پران مسجد میں جو ہے یہ سم العزیز بانوے مرتبہ استعمال ہوا ہے اور مجموعی ریسم جو ہے بحانوی بھی مرتبہ استعمال ہو تو العزیز الجلالح جل اللہ تعالیٰ کے اعظم السلام میں سے ہاں جی اللہ العزیج جل الجلالح جل وہ ذات ہے جو ہر حال میں غالب ہے جب اللہ کو العزیز کہتے ہیں یعنی اللہ تو وہ ذات پاک ہے جو ہر حال میں غالب ہے اور اس پر کوئی غالبہ نہیں پا سکتا دنیا کے جتنی بھی طاقتور قوم کیوں نہ ہو طاقتور شخص کیوں نہ ہو طاقتور فوج کیوں نہ ہو ہاں جی طاقتور عوام کیوں نہ ہو حکمران کیوں نہ ہو اللہ کے سامنے اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے ہاں جی اگر فوج ہو تو فوج کے میں اللہ کے پاس فوج کائنات کے ہر چیز اللہ کا فوج ہے ولی اللہ جو نور اسم آباد زمین و آسمان کی ہر چیز میرا لشکر ہے اور کی دلیل یہی کہ اللہ نے کسی کو پانی رکھا, کسی کو کیا, ہاں کسی کے ذریعے سے حال کیا کسی کو آسمان سے ہاں خطرناک آواز کے ذریعے سے ہلاک کیا ہاں کسی جی, دن کے ناپ میں مچھر داخل کر کے ہلاک کیا کسی پر قحت نازل کر کے ہلاک کیا کسی کو دریا میں ہاں کسی پر طوفان نازل کر کے تو یہ سب کے اللہ تعالیٰ کے فوج ہیں اللہ کسی بھی قوم پر کائنات کے جس چیز کو بھی مسلط کرنا چاہیں اور اس کی وجہ چیز کو نابود کرنا چاہیے اللہ کر سکتا ہے اور کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا ہے یہ وہ عزیز اللہ ہے وہ عظیم اللہ ہے جل وہ ذات ہے جو ہر حال میں غالب ہے اور اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا تو یہ غلبہ پانا تو چھوڑو غلبہ پانے کے سوچ بھی نہیں سکتا اس کو سوچ بھی اس کے لیے مشکل پیدا کرے گا سوچ بھی پیدا کرے گا کائنات کے ہر شے حقیقت میں اللہ کے سامنے حقیر اور ذلیل ہے پس ہے حقیقت میں صاحب عزت اور خبری آئی اور عظمت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے زان گرام ہمیں اللہ کی عظمت کے ادراک کی ضرورت ہے کاش آج, آج کے مسلمان عمران اللہ تعالیٰ کی اس ہر چیز پر غلبہ آنے کے غالب ہونے کے اللہ کے اس اسم پر وہ ایمان رکھتا تو وہ کسی بھی کافر قوم سے نہ ڈالتا ان کے غلام نہ بنتا ہاں لیکن ان بیچاروں کے ایمان میں جو ان چیزوں کا معروفات نہیں ہے تو قلولہ تک پڑھنا نہیں آتا ہے ہاں جی تاریخ پاکستان میں یہ چیزیں ہم سب قوم کے سامنے ہیں پاکستان کے ہم عہدوں پر اور قلّہ قل پڑھنا نہیں آتا تو پھر وہ اللہ پر کیا بھروسہ کریں گے ہاں قرآن کی ایک مسلمان عام عوام کو بھی آنے والی چیز پاکستان کے سیاسی شخصیات میں سے عام شخصیتوں کو جب قل و اللہ آمنے کے لیے سب کو نہیں آتا ہے ہاں ان شاء اللہ دین کے معروفات میں رہنے والے ہیں بیچ بیچ میں دل خوش اس طرح کی ہوئی ہے لیکن جو ایسے لوگوں کی مجموعہ سے کیا اللہ پر کیا بھروسہ کرے گا اللہ پر نہیں بھروسہ نہیں ہے تو ہر چیز طاقتور سمجھیں گے اور خود کو کمزور سمجھیں گے لیکن اللہ کو جس نے اپنے تقیہ گاہ سمجھا ہاں اللہ پر جس نے بھروسہ کیا سچ مچ بھروسہ کیا اللہ کی جو ہے ہر چیز پر غالب آنے پر اللہ عزیز پر پکا ایمان لایا اور تاریخ انبیا میں اللہ نے اپنے انبیاء کو جو غلبہ دے دیا ان کے دشمنوں کے مقالبے میں ہر مقام پر ان کی نصرت کیا اس بات پر اگر وہ ایمان لے آئیں پختہ ایمان لے آئے تو پھر مسلمان قوم کیوں ترقی نہیں گا پھر مسلمان قوم کیوں کافروں کا غلام بن جائے گا کیوں ان کا دست نگر بن جائے گا یہ ساری ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچانتے ہم اپنے اس عظیم اللہ کو اس کی معرفت ہم نہیں رکھتے نہیں رکھنے کی وجہ سے ہم ہر جو ہے شابر و ظالم غیر مسلم قوموں کے ہم غلام بن جاتے ہیں اور ان سے ہم خوف زدہ رہتے ہیں اور ہماری حکمرانوں میں تھوڑی سی بھی اللہ پر توقع آ جائے سچی توقل اللہ کی بہت مدد کرے گا بہت مدد کرے گا وہ مسلمانوں کے جو ہے سربراہ ہیں اللہ ان کی مدد کرے گا اس کے ذریعے سے لہذا اللہ عزیز وہ ذات ہے جو ہر حال میں غالب ہے اور اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا. اللہ جی جلا جلالہ وہ ذات ہے جو انتہائی قوت کے حامل ہے وہ ذات ہے جو انتہائی قوت کے حامل ہے ہاں جی. اس سے بڑھ کر کوئی کو صاف قوت اس کا میں نہیں باقی سب کے بعد جو کل قوت ہے طاقت ہے حیثیت ہے سب اسی کا عطا امانت ہے وہ جب چاہیں جس سے چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں جتنا چاہیں چھین سکتا ہے ہیں لیکن اس کی قوت و طاقت کو کوئی نہیں چھین سکتا اس کی عظمت تک کسی کو پر مرنے کی گنجائش نہیں تو اللہ عزیز وہ ذات ہے جو انتیاہی قوت کے حامل ہے اللہ عزیز جل جلال وہ ذات ہے جس کے طاقت و قدرت انتہائی درجہ کی ہے اور کے کوئی نہیں اس کی طاقت و قدرت کے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں ہے کوئی بھی کچھ نہیں ہے تمام جنات انسان فرشتے تمام موجودات عالم اللہ کی قدرت رکھتے دا طاقت کے سامنے آ جائے سب ہیچ ہے زیرو ہے کچھ بھی نہیں چونکہ اگر ان کی بات کو شیش ہے تو اللہ ہی کہتے ہوا نا اللہ سب سے جب چین چھیننا چین چھین سکتے سب کو ایک ہی لمحے میں زیرو کر سکتے اور اس کی طاقت و قدرت کو کوئی نہیں چھین سکتا کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدرت والا نہیں اس کی مشیر نہ نظیر نہ اس کو کوئی مشرے نہ کوئی نذیر غلبہ و عزت تو اسی اللہ کے لئے جسے کوئی شین نہیں سکتا انسان کو چاہے کہ غذب الہی سے ڈرتا رہے ہاں جی وہ منٹوں میں غلبہ و عزت کو انسان کی جو غلبہ و عزت کو خواب ہی میں دیتا ہے چلو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائیں گے ان کے جو ہے غلبہ و عزت کو منٹوں میں خاک میں لا دیتا ہے العزیز جل جلال اس کے محوم میں کمیاب ہونا الازیز کے ماہوم میں کمیاب ہونا غالب ہونا طاقتور ہونا شامل ہیں مگر اس کا نمایاں ترین مفہوم ہے عزت دینے والا یہ توضیح جو ہے جو ہیں خصوصیات اسماع الحسنہ میں کتاب ہی اسماع الحسنہ کی تشریح میں اس میں اسی الازیز کے ذمہ میں نے لکھا ہے خصوصیات اسماع الحسنہ میں صفحہ نمبر ایک سو چوبیس اور ایک سو پچیس پر اور اسے اور اسی کتاب کے, کے یعنی اسی آسم خورشید اصم السلم کتاب کے صفحے میں ایک سو پچیس پر امام غزالی کا قول بھی اسی العزیز کے بارے میں نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں العزیز وہ ذات ہے العزیز وہ ذات ہے جس کا کوئی مثل نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں جو سب سے برتر ہو اور جو عزت دینے والا ہو عزت دینے والی ہو ایسی ہستی جو سب قدرتی کاملا رکھتی ہو مگر کوئی اس پر قدرت حاصل نہ کر سکے الشاد وی تعالیٰ ولی الہلعزت ولی رسول ہی ولی المومنی عزت غلبہ اور قدرت تسلط صرف اس اللہ کے لیے ہیں جو ہاں اللہ کے لے ہیں اور اس کے رسول کے لئے اور مومنوں کے لیں یہاں یعنی یہ وہی عزت کے معنی میں عزت کے, کے معنی میں اس کے اندر شامل ہے قدرت و طاقت بھی اس کے اندر شامل ہے ہاں جی اور غلبہ بھی اس کے اندر شاید اللہ کے لیے چونکہ یہ سب ثابت ہے اللہ کی نصرت کے اللہ کے پیارے نبی اور سچے مومنوں کے لیے بھی یہ سب ثابت ہے بس عزت اللہ ہی کے لے ہے اللہ عزیز کے معنی روشنی میں اور اس کے رسول کے لے ہیں اور مومنگ کے لے ہیں اساد کی روشنی بس ان توضیحات کو جاننے کے بعد لغوی توضحات کو ہم اس پر پہنچ جاتا ہے کہ العزیز یعنی نہایت طاقتور ہاں غلبہ والی ذات پاک اور خود حقیقت صاحب عزت ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو یعنی اپنے رسلوں اور مومن بندوں کو عزت دینے والا ہے یہ سارے معنی اس کے دعا کے اندر آ جاتے ہیں اور جو کچھ عزت و مقام وہ رتبہ و مرتبہ و حیثیت اگر آپ کو ہے یعنی انسان میں سے کسی کو بھی ہر مخاطب سے ہے اگر آپ کو ہے تو ان سب کا ہاں جی یعنی, خوشی کاغذات الزیذ کا عطا سمجھنے عطا سمجھے ہاں جی اگر آپ کو ہاں کہ جی اگر آپ کو مرتبہ و حیثیت اگر آپ کو ہے تو ان سب کا ہاں جی یعنی, تو ان سب کو ان سب تو ان سب کو اسی پاک ذات العزیز کا عطا سمجھے کبھی بھی خود کو مستقل نہ سمجھے بلکہ اللہ العزیز کا لطف و خرم سمجھے اور اس کی امانت سمجھے آپ کے پاس جو کچھ طاقت قدرت حیثیت ہے عزت ہے اگر انسان نے خدا نخواستہ ان کمالات کو جو اللہ نے اس کو دیا ہے کسی کو اقتدار دیا کسی کو مال و دولت دیا کسی کو اولاد دے دی دیا کسی کو معاشرے میں عزت و حیثیت دے دی دیا ہاں تو ان کمالات کو اپنے ذاتی سمجھنے لگا اور اللہ سے خود کو بے نیاز سمجھنے لگا تو اللہ تعالیٰ ایک دن اس سے ان نعمتوں کو اچانک چھین لے گا اور اس وقت انسان بے یار و مددگار ہو کر ہلاک و تباہ ہو جائیں گے جیسے فرعون و مثالِ فرعون کا ہوا ہے لہذا زین گرمی لا الزیز الا الغفار اللہ کے شوقی معاون اور وہ العزیز ہے وہ ہر چیز پر غلبہ والا وہ ہر چیز سے مضبوط طاقتوال والا خود صاحب عزت ہے اپنے مومن بندوں کو اپنے رسولوں کو عزت دینے والی ذات ہے انی کلمات کے ساتھ آج کے دس اختتام پاتی